لعلى رسولهم الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميل عليهم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اطرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما آخری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا تقابل کیا تقابل کیا اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور دوسرے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا اس لیے کہ وہ معاشرے کے اندر موجود تھا تو ایک کی آدات و اطوار ایک کے شب و روز ایک کی مسائل کو اللہ نے بیان کیا اور دوسروں کے لیے کہا کہ دوسرے کو تم خود دیکھ اور پھر فیصلہ کرو کہ ان میں بہتر کون سا ہے اور تمہیں کس طرف جانا ہے عباد الرحمن رحمان کے بندے پیچھے آیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں جی یہ رحمان کون ہے تو یہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں کہ انہیں پتا نہیں بلکہ ان کا تعصب اور ان کی ضد اور یہی پھر نے بھی کہا وماف رب العالمی یعنی میں رب العالمی کا رسول ہوں اس نے کہا وہ رب العالمی رب العالمی تو میں پہلے یہ تو بتاؤں اس کے بعد دیکھیں گے تم کو اس کا مطلب یہ نہیں مجھے پتا نہیں سب کو پتا اسی طرح انہیں بھی پتا تھا کہ رحمان کون اللہ نے آگے تعارف کہ رحمان وہ ہے جس کے بندے ایسے ہوتے اسی نے کہا کہ اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر دیکھیے بندے کی نمازیں اور اس کے اس کا انفاق اور اس کی راتوں کی عبادت کا ذکر آگے چل کے ہوگا سب سے پہلی چیز وہ بندے کی چال ہے انتہائی گیر اہم ہم سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزیب وہ اتنی اہم ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اس کا تعارف کروایا کہ چال کیسی ہوتی کردار باد میں دیکھیں چال کیسی ہوتی یہ لیے کہ بندے کے سامنے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ بندے کی چال ہی ہوتی ہے دور سے آ رہا ہے آپ بھی آ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں چال دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا نماز پڑھتا کہ نہیں پڑتا شراب پیتا کہ کوئی نہیں پیتا جگاب دیتا کہ کوئی نہیں دیتا آپ کے سامنے اس وقت اس کی چال اور آپ کی چال اس کے سامنے اور سب سے پہلے جو اسمنٹ ہوتی ہے کسی کے بارے میں باڈی لینگویج وہ اس کی جسمانی حرکات تو سکناب سے پتا چلتا ہے یہ بندہ کتنا گہرا ہے جو باڈی لینگویج پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہے فیس ریڈنگ ہے تو بدماش کی چال سب کو پتا ہے بدماش کیسے چلتے ہیں دور سے پتا چل جاتا ہے بما بدماش بس کا بے نہیں متقبر کی چال پتا چلتا اسی طرح وہ لوگ جو مصنوعی مسکنت کی چال چلتے ہیں ان کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ اتنا مسکین ہے نہیں جتنا بنا ہوا جہاں کے کارپوریٹر کو پیٹرول کم کیا ہوا اتنا مسکین ہے نہیں انگریز میں ایک مثال ہے کہ تو پلاس تو پراؤنڈ بہت زیادہ مسکینی بھی اصل میں تکبر کی نشانی ہوتی ہے یہ بندہ اس طرح بہت زیادہ نمبر لینا چاہتا ہے یہ تکبر بندہ جو رحمان کا بندہ ہے اس کی چال سب سے پہلے چاہتا وہ آرٹیفیشل نہیں متکبر کی چال بھی آرٹیفیشل ہوتی ہے یہ اپنی نیچرل چال نہیں ہوتی ہو. وہ چال کے ذریعے کسی کو دب دبے میں رکھنا چاہتا تانگے چوری کر کے چلے گا اور کیسے سے کر کے چلے؟ یہ تکبر ہے اس تکبے کہاں سے بنا جانتے ہیں جب آپ جاتے ہیں ہاتھ کے لیے سعودی عرب میں تو کبری ملک فہد اور کبری سنا اور کبری فلان اور کبری فنا کبری, کبری کس کو کہتے ہیں کبری زمین کے اندر ہی کسی کا بلند ہو جانا ہم عام طور پہ پل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں عربی میں اس دو الفاظ ایک ہے جسر جسر ہوتا ہے کہ خشکی کے دو ٹکڑوں کو جن کو پانی نے کاٹا ہوا ہو یا کسی کھائی نے کاٹا ہوا ہو یا کسی خندق نے کاٹا ہوا ہو ان کو ملانے والی چیز کو کہتے ہیں جیسا اور زمین پر سے ہی اٹھ کر جو نیچے ہو گئے فلائیور جس کو آپ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کبری اسی کو ہماری اس اس اس اردو میں کہتے ہیں کبڑا اس کی باڈی کے اوپر سے یہ چیز اوپر نکل آئی کبری تو کبر کیا بندے کا کبڑا پن اس کی اخلاقیات میں کبڑا پن اس کے اندر ایک ٹیومر تھا نکل آیا تو یہ جو تکبر کی چال ہوتی ہے یہ بھی آرٹیفیشل ہوتی ہے مصنوعی ہوتی ہے جان بوجھ کے اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ پرسنٹ لوگ چال سے ہی مر جاتے ہیں. دیکھا گایا رکھو اس کے منہ رستہ دے دوست بندہ مومن کی چال مصنوعی نہیں ہوتی نہ مسکینی والی چال مصنوعی ہوتی ہے نہ دوسری طرح مصنوعی ہوتی ہے اس کی چال میں اس کا تحمل اس کے عقیدے کی ڈیتھ اس کی شخصیت کی میچورٹی وہ اس کی چال میں نمایاں ہوتی ہے یعنی آپ کے سامنے دو آدمی آ رہے ہیں کی چال کے اندر لچن پن ہے بڑا مناسب لفظ ہے اور دوسرا آدمی اس کی چال شریفانہ آنا پتا چلتا ہے اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے تو کوئی فیشن سمجھ کے نہیں رکھی ہوئی باقاعدہ شخصیت بتاتی ہے کس داڑھی کے پیچھے نیک آدمی تو آپ کو رستہ پوچھنا ہو تو آپ کس سے پوچھیں اسی کے پاس بریک لگائیں گے آپ اسی سے جائیں گے بھائی چانس دوسرے کو آپ کوشش کریں گے کہ اس کے فون آنے لگے کی بات مستقی. تو سب سے پہلی چیز بندے کو اپنی چال پر توجہ دینی چاہیے میری چال کیا ہے ایک تو کچھ لوگ اپنے ابا کی طرح چلتے ہیں ایک کندہ دبا کے میری طرح چلتے ہوں گے یہ اور مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کا جو کا جو رکھنے کا انداز ہے اور رکھانے کا جو انداز ہے وہ کیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی چال یوں ہوتی تھی جیسے کوئی بندہ بلندی سے نچلی زمین کی طرف اتر رہا اور اس نے آپ کو پتا کہ جب اونچی جگہ سے نیچی زمین کی طرف آدمی اترتا ہے تو اس بات سائنسی اصول کے مطابق ہی بندے کو اپنی باڈی کا جھکاؤ پیچھے کی طرف رکھنا ہوگا ہاں نیچے سے اوپر جا رہا ہو تو آپ کو پتا ہے باڈی کا جھکاؤ آگے رکھنا پڑے گا تو کم زور لگے گا پیچھے رکھے گا تو گر نہیں جائے گا پیرنس رکھنے کے لیے اسے آگے تو نیچلی زمین کی طرف حضور اترنے کی طرح کا انداز اختیار کرتے تھے اس کا مطلب تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن تنا ہوا ہوتا کوئی جھکاؤ نہیں ہے جو پتا چلے گا جی بڑا مسکین آدمی ہم اس مسکینی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ نے آپ کو جھکانا نہیں تن کے چلنا جیسے اب حضور صلی اللہ سب دبا چلتے اور صحابہ باقاعدہ ریحرسل کر کے گھر کے اندر حضور کی طرح چال بنانے کی کوشش کرتے تھے اسی طرح میں ولا تو علنا تلا تن سفی عدم رکھا اور اپنے گال لوگوں کے لیے کھلا کے نہ رکھ آدمی کو بات کرنا چاہتا ہے آپ سے مگر آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو بےچارے کا فیوز اڑ گیا تو بارہ بجے ہوں گے گسے میں نہ ہوں بال یعنی ان کے ہوا کرو کیا مطلب مسکرا دیا مسکرا دیا حضرت ابھی دبدار رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ حالات مسکراتے رہتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے ہی ہیں آپ کے اندر کوئی روز دار نہیں ہے ذرا غصے میں گرا کر بنا کے اپنا آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سارا کس کراتے ہیں یعنی مجھے مصروف دبا نہیں کسی پہ ڈالنا میں تو کسی کی سنت کے تو اپنے دال پھلا کے نہ رکھ مطلب یہ کہ ہوا نکالتا رہ کر من اپنے آپ ہوا روکیں گے تو دال پھولے گا نا میں مسکراتے رہا نہیں کرتے رہے کہ دال نہیں پھولیں گے ولاسن سے آپ جما رہا اور زمین میں اکڑ کر رکھا یہ بھی وہ کی چال بتاتی ہے کہ یہ تکبر کی چال چل رہا ہے۔ چال بتاتی اور ہر عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے کہ اس کی چال تکبر ولاسن سے آپ جیمارا تھا کا نم کف ریکل اب ولن تبلوں والا تیرے تکبر کی کوئی وجہ تو ہوگی نا زمین پہ تب پہ زور سے مار اگر تہار کو پاڑ سکتا زمین کو پاڑ سکتا لم کف رے کر اب تتنا بھی زور سے مارے زمین پھٹتی نہیں اپنی فام کو لگے گی تیرے تو یہ تیری مسکینی کا ادھارک تیرے تکبر کی چیز نہیں دوسری بات ولن تبلوں والا اکڑھ چلے بھی تو پہاڑوں کے برابر تو نہیں ہو سکتا تم سے بڑی مضبوط فیل ہے بہتری کے عباد الرحمن کی چال عباد الرحمن الرحمان اللہ دینس ہُونن کھم تھم کر پاؤں ٹکا کر شخصیت کو جمع کر اور یہ چال ہوتی ہے بندے کے اندر دیکھیے ہم یہ ہن کی جو چال ہے یہ بھی ہم مصنوعی بنا سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے یہ جو اگلی باتیں ہیں نا اس چال کے پیچھے یہ کریکٹر نہ ہو یہ چال اچھی کیوں چلتے ہیں یہ بھیتون گرب انساد قیام کی راتے رات کے سامنے سردی اور قیام گزرتے یعنی وہ جو آگے تفصیل آ رہی ہے وہ کس کی آ رہی ہے رحمان کے بندوں کی چال کی آ رہی ہے کہ یہ میری چال نہیں ہے یہ ہر کی چال جو ہے اس کے پیچھے یہ کریکٹر ہے ان کی سوچ ایسی ہے ان کے پاس جات ان کی راتیں ایسی ہیں یہ چال کوئی معمولی چال نہیں کہ ابھی باہر نکلیں گے تو ہم اس کو ٹرائی کرنا شروع کر دیں گے پہلے ہمیں اس کریکٹر کو ٹرائی کرنا ہے یہ جو آگے بیان ہو جو وجہ اس چال کی بیان ہوئی ہے جی, جی زمین کا تھم تھم کرتے چلتے آئی اسٹڈی سے چلتے اپنی روٹین کی چال چلتے اس میں تصنع نہیں ہے نہ تکبر کے لحاظ سے نہ وہ مشہور پلاٹنیس ہے ان کے اندر میاں محمد صاحب کا شہر میں سلسلے میں کوٹ کیا کرتا ہوں انہوں نے اس چال کو ڈیفائن کیا وہ کہتے ہیں کہ جس خاتون وہ گھرا بھر کے آپ کی نا خواتین تو جس کا تو ان کا گڑا بھرا ہوا ہوتا ہے اور جس کا خالی ہوتا ہے جب وہ پانی بھرنے جاتی ہے تو اس کی چال بتاتی ہے کہ گھڑا خالی ہے اس کا چلبلا اس کے ہاتھوں کی حرکت اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اوپر گڑا فادی احساس نہیں ہے لیکن جب بھر کے دو گڑے سر کے اوپر دور رکھے ہوئے تو پھر بڑا تھم تھم کے قدم رکھتی ہے بڑا گڑا نہ گر جائے پتہ چلتا کہ گڑا بھرا وہ دور سے دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ پانی بھرنے جا رہی ہے یا بھر کے آ رہی وہ ہے وہ کہتے ہیں سب سے یہاں رل پانی چڑیا سے کوئی کوئی مرسی بھر کے جنا پڑھیا پار سر سے تریا جنا پھر یہ جو آگے کریکٹر ہے بندے مومن کا یہ بھرنا ہے جنا پڑا پار سر سے تریا قدم رکھنے جل جڑ کے مر دیا اور سر کے رکھ لیا ان کے قدم بتاتے ہیں کہ کوئی وزن ہے شخصیت کے اندر وزن ہو تو وہ وزن اس کی چال میں ریفلیکٹ ہوتا ٹھیک جی جب جاہل اس سے مخاطب ہوتا ہے تو اس سے براد جو سکول نہیں گیا پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہو سکتی اب جائز نہیں بلکہ زیادہ پنگے یہی لیتے زیادہ ردو پتا یہ یہی کرتے پڑھے لکھے جاہل اضافات تحم الجاہد جل کو گجہ جو کہا تو کیوں मतलब है کا مطلب ہے جہالت والا اس کے اندر علم نہیں ہے جہالت بری حالانکہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا. اس وقت جو, جو سلام ہے پڑھا لکھا آدمی میں پڑھا لکھا نہیں جہالت بری ابھی جائز ہے جہالت والا ہے اب کیا کہتے ہیں داڑی والے ابھی میرا کہتے ہیں بلی والے دلی کا باپ نہیں تو جب جاہے سے مخاطب ہوں تو یہ بھی خم خون کے اور امام اتار کے سائیڈ پہ رکھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے آج پھر مناظرہ ہو ہی جائے قالو سلام السلام علیکم صاحب ہم سے یہ گلیوں میں اور چوکوں میں کھڑے ہو گئے اس طرح کام نہیں کیا جاتا بات کرنی آپ تشدد لیں اپنی بات کریں میری بات سنیں کائل ہوتے ہیں تو جی بسم اللہ نہیں تو تشریف ہی لے جائیے زبردستی ہم کو حکم نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کے اندر اپنے نظریے کو اتار اور اس طرح مناظرے کر کے آپ کسی کو سیدھے رستے پہ نہیں ڈالے جب وہ آپ سے ہارے گا تو اس کی شخصیت میں جد پیدا ہو اس نے مجھے ہرایا جب وہ کسی بھی میں کشتی میں ہرا دے ریسلنگ میں آپ کو किसी और کسی اور میچ میں ہرا دیں یا مناظرے میں آپ کسی کو ہرا دیں اس ہار کے نتیجے کا ایک لازمی جو ہے کہ اس کے اندر کاپسوں میں پیدا ہو مناظرے سے آپ چیز کو سنی نہیں کر سکتے سنی کو چیز نہیں کر سکتے وا پھر وہ دوسرا نہیں کر سکتے دوسرے کو تیسرا نہیں کر مناظروں سے ہاتھوں استمام میں ہجت ہے اپنی بات سناؤ ہماری سنو اور سلام علیکم ان سے آپ کسی کو پائے نہیں کر سکتے وہ ایک مثال ہے کہ لوگ کا آرگومنٹ ون دا ڈیٹ اس میں ہار آپ دل جیت دو ون داس جب آپ اس سے ہار گئے جان بوجھ کے ہارے تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی نرمی آئے اس کے اندر آپ کے لیے ترق پیدا ہو گئے یا بیچارا آگے آیا بڑا پن سان باندھ گئے پھر وہ کہے گا ٹھیک کہ ہے آپ پھر کوشش کریں کبھی آپ اور اگر آپ اسٹڈی کریں آپ کے میں کوئی بات آئے تو آپ تشریف یعنی اس میں خود ایک راستہ کھولا ہے آپ سے بات چیت کے لیکن اگر وہ ہارا ہوا ہوتا تو یہ دروازہ کبھی نہیں کھولتا اسی طرح فرمایا جب کبھی وائزاسا میں اور لگا وائزاسا میں اور لگا جو دیکھتے ہیں یار یہ بڑی اولڈ پٹان مثالیں دے رہا ہے اور بڑے عجیب تو وہ کنگ رہ جاتے ہیں یہ صاحب تو اب بہت نیچے چلے گئے اور میں اس سطح پہ جا نہیں سکتا آپ دیکھیں گے مولانا مودودی مرحوم کہ بہت کم مناظرے آپ کو ملیں گے بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو مناظرے جن کو اصطلاح مناظرہ کہا جاتا ہے وہ مناظرہ ہوا ہی نہیں ہاں تو کتابت ہوئی ہے دلائل پیش بھی کیے گئے دلائل کا جواب بھی دیا گیا ہے ان میں مناظرہ چاہوں گی پہ ہار ادھر سے بھی آئے ہوں ادھر ادھر سے بھی آئے ہوں ادھر بھی سامنے اسٹیج لگا ادھر بھی سامنے اسٹیج لگا ہے جج بن گیا مقرر ہو گئے دن مقرر ہو گیا کہ کتنے دن ہو گئے ایسے قسم کا کوئی مناظرہ ہوا ہے بلکہ کسی نے کوششن بھی کی تو مولانا کہ آپ مجھے کاغذ دیجیے میں اس پہ لکھ دیتا ہوں آپ کو کہ میں ہار گیا ہوں آپ کسوں کو میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں خوبصورتی ہار گیا تم سے بائک آپ جاؤ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بہت توڑا ٹائم اور جتنے باغ جاتا ہے مجھے ان کے لیے کام کرنا ہے مجھے اس کے وہ کائنس پر نہیں لینا آپ لائیے میں لکھ دیتا ہوں آپ لاشم لال معلوم و رکم آسلام علیکم لالباد السلام علیکم ہمیں جاہلوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہمیں جاہلوں کے لیے تیار نہیں کیا گیا جب کوئی بندہ جہالت پر اتر آئے اب یہ اسی سطح پہ نہیں جاتا کہا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے اے روپیہ اللہ کی یہ احسن کل تمہیں برائی کا بدلہ اچھائی دینا تمہیں برائی کو اچھائی کے ذریعے مٹانا تم نے برائی کو اچھائی سے ڈکیلنا ہے اگر دیسی گرم ہو تو آدمی گرم پیپر لے کر اس کو نہیں اٹھاتا تو ٹھنڈی چیز پکڑ کر ادھر سیے رہا ہے تو یہ ہسانا حسنہ آگے رکھ کے ڈکیلو تاکہ سیے کا دار تمہیں نہ لگے ایک بار خوش کرو بات کر بہترین طریقے سے سہی رہا برائی کو تم برائی کا جواب برائی سے دو گے تو ڈبل پورٹ ہو جائے گا ایک اس نے کیا ڈبل تم نے کر دیا معاشرے میں برائی تم نے زیادہ کر دی تم آئے تھے برائی کو مٹانے کے لیے ایک گالی اس نے دی مار کی تھی تم نے بہن کی دی معاشرے میں بڑی اچھی روایت قائم کر دی وہ جو سلام اس پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی وہ اس وہاں خاطر ہوں لال سلام ولہ جی میں ابھی تو نہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ بڑا مضبوط ڈھیلے ڈھالے کردار کا آدمی دیکھیں جب اندر کا نفس کہتا ہے میں بھی دانا کھاتا ہوں میں بھی گرمی کھاتا ہوں میں بھی اسی دادے کا کہتا ہوں جس کا یہ ہے یہ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا میرے اندر خون نہیں ہے میں بھی اسی مٹی کا بنا ہوں یہ ساری چیزیں آدمی کے اندر اس طرح شیطان انہیں ہے لوگ کیا کہیں گے گری بار کر کے بڑا پہنے گان بنا کر برادری والے کیا آئندہ ہر کوئی دبا کے رکھے نپٹائی وہ لے سی بٹ ابھی سے لگ جاؤ ابھی سے ایسا جواب اس کو نہ ہی یاد آ جائے اسی لیے فرمایا جہاں یہ بات کہی نا کہ والا سستا والے ایسا نہ کر سیاح عرق تو آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو اگر پمپ پا مارنے کی کوشش کرے کہ تیری بستی ہو گئی ہے نہیں دور ہم اور برداشت کر کے کسی کی نظروں میں بلند ہو گیا کہ بندے سے بندہ مانگ کے جلیل ہو جاتا ہے اللہ سے بندہ مانگ کے عزت والا ہو جاتا ہے بہت سنی نہ کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کرامت والی عذاب والی کوئی چیز نہیں جو ہاتھ اٹھا دیتا اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو جاتا ہے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے جو دلیل ہو جاتا ہے فرمایا اللہ کی خاطر جب تو نے اپنے نفس کے ان تمام تقاضوں کو دبا دیا تھی مجھے اللہ نے جب یہ کہا پر میں جب بندے نے روزہ رکھا ہوا اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ جہالت کرے اور جھگڑا کرے اور یہ پلٹ کے جواب دے ان شائن میرا روزہ تو اس وقت روزہ تو ادھر بھی لگا ہوا ہوتا ہے نا جھگڑا کرنے کے ساتھ دل کرتا ہے ہم یہ ٹیکسی والوں کو جنگل دنوں پڑے اور کیا کہتے ہیں صاحب وہ دس میری بیڈ کے مجھے روزہ لگا ہوا تو اس وقت یہ کہنا ہے یہ سائن اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کی پیٹ بھائی صاحب لاسٹ کیا ہوا ہے کسی نے سائن کا مطلب یہ تو مجھے انگیز دینے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے جلانے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے دائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان سائن میرا کسی نے کی فیبلاف کیا ہوا ہے یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے میں روزے دار ہوں اسی طرح اللہ کر سر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے کسی بندے کو قرآن دے دیا اس کی پسلیوں میں نور نبوت ہے پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی جھگڑنے والے سے جھگڑے اور جہالت والے سے جہالت کرے اس کو اس کا جواب آپ طریقے سے دینا چاہیے اس کے سینے میں ادھر تو جہالت بڑھیں گے تو جہالت نکلے گی نا جو برتن میں ہوگا وہی ٹپکے گا تو اس سے تو کم از کم اس کی پسلیوں میں ہے اس سے تو پلک کے جو ریئیکٹ کرنا ہے وہ اس کے چایا شام کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ کردار اپنانے کے لیے بندے کا رات کے ساتھ رابطہ بہت ضروری اور اس میں انہوں نے ابھی حساب بتا رہے تھے کہ یہ رات کا تیسرا پیر جو ہے یہ تو بڑی اتھینٹک بات ہے کہ اس میں پوتار خود آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا دیتا ہے بخش مانگنے والا میں بخشوس ہے ہر مستقبل ہے کوئی رزک مانگنے والا میں تو اس میں یہ لوگ کیا کرتے بلّہ جی نے یہ بن تب تو ان سمے آنا یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں با کا ہوتا ہے رات کو بتانا یہی کہتا ہے نا بیت گئی رات بیت گئی بات ہے رات کا گزارتا ابھی تو نہیں <تصفح> وہ مجھے کھلا بھی دیتا پلا بھی دیتا بات آئی ابھی تو نہ سورج گن کا پیام ہے وہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں رات گزار دیکھیے بڑا عجیب پیار کی بات ہے کبھی قیام میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے تو قیام لمبا ہو گیا پھر جی کیا کہیں اور کلوز جانا چاہیے پھر سجدے میں سر رکھ دیا اس میں مزہ آیا تو سجا لمبا ہو گیا پھر آپ پڑھتے پھر قیام میں کھڑے ہو گئے رکھوں لمبا کر دیا یعنی جیسے آدمی اپنے کسی بچے کو چونتا ہے تو کبھی ماتھے پہ چومتا کبھی منہ پہ چونتا کبھی لبوں پہ چونتا کبھی ہاتھوں کو چونتا کبھی سلی پہ... نہیں ہوتی سلی نہیں ہوتی جب نہ لگا بہت زیادہ قیام ان کی راتیں ادھر دوسروں کی راتیں آپ اس چیز کو کمپیر کرتے چلے سر ان کی راتیں رب کے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں آپ اور کوئی آدمی دیکھے تو یہ پہچان بھی نہ سکے کہ یہ دو بندے ہیں جو جن کو تجارت کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں کافل کو چلاتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں حل چلاتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ انہیں دنیا سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے یہ تو یوں بلک بلک کر رو رہے ہیں یوں آفر کی باتیں کر رہے آفرت کی چیزیں رب سے مانگ رہے ہیں جیسے دنیا سے پتا نہیں وہ جو رسکم کے جاسوس نے جا کے رپورٹ پک کی تھی اس نے اس نے یہی تھا ان, ان کو راتوں کو دیکھو تو پتا چلتا یہ تو رائب ہے جنہیں دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں دی بچوں کی طرف رکھتے ہیں رابطے بل نہ اور خدا ہوتی ہے تو یہ بندے پہ جانے ہی نہیں بھی جاتے گھوڑے پہ بیٹھتے داری منہ میں رکھتے اور کتوں کے کام جون تبدیل ہو جاتے یہ ہے ایک ہی بندے کے اندر یہ راتوں کا رونا اور دن کا جہاز بڑھنا چاہتا ہے اللہ دنیا نے یہ دونوں الگ الگ دیکھے تھے یا لڑنے والے دیکھے تھے یا رونے والے دیکھے اسلام نے دونوں کو ایک شخصیت کے اندر بھر دیا ہے راتوں کو روتے تعداد مانل بابا ان کی کرم ترستی ہیں بستروں کو بستر ان کے خشک رہتے ان کی کروٹیں خشک رہتی ہیں مستروں سے الگ رہتی یز روز ابا ہوں خوف تماش اپنے رب کو خوف کو تما اخارتے رہتے دعائیں مانگتے رہے یہ ہے ان کی کالو کریم اب مینل لائی لے یہ راتوں کو بہت کم کروٹ پھینکتے وہ بن اچھا تم یس فروغ پستا ہی کے وقت وہ اس کا پار کرتے اللہ جی نے واقع جن کی راتیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نفس بڑا کھیل کھیلتا ہے اگر اللہ تعالی توفیق نہ دے بندے کو تو بڑا مشکل ہے آپ الارم لگا کے رکھ کسی زمانے میں تو الارم نہیں ہوتے تھے تو آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ اب آنکھ نہیں کھلی لیکن آپ تو الارم آپ چاہیں تو تین گھڑیوں بھی لگا کے رکھ سکتے لیکن بندے کے اندر ہمت نہ ہو تو وہ تین کی تین بند کرتے چلا جاتا ہے میرے جاتا ہی اٹھتا ہے اٹھتی مسجد کھولتا ہے ایسی چلاتا ہے لوگ آ کے تعزد پڑنا شروع کر دیتے میں جا کے سو جاتا بات وہی ہے کہ ہم لوگ کلا پڑھ تو لوگ سمجھتے شراک پڑھ رہے اس نے لوگوں لوگ لیکن جب تو فیس دیتا ہے اللہ سارا تو دس منٹ بھی آنکھ رات کو نیچ نہ ہوئی ہو تو بھی توفیق ہو جاتا ہے بڑی حرامگی کی بات ہوتی اور ایسی ایسی دلیلیں آتی ہیں اس میں دین میں ایسی ایسی دلیلیں آتی ہیں دیکھیے جہاں ہم پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا شیتان بھی پڑھتا ہے نا مولوی کے ساتھ شیتان بھی مولوی لگاؤ آنے ہوتا ہے ساتھ شیتان بھی اس کا ہوتا ہے جائز نہیں ہوتا گیارہ کے ساتھ شیطان بھی جائز ہوتا ہے نہ ہو اسکول گیارہ کتاب پڑھی میں اس میں پڑھی چھوڑ دیا تاکہ مجبور ہو جائیں اٹھنے کے لیے یہ بھی ایک لاج ہے کہ آدمی کہتا ہے یار وہ تو نواز سے پوچھ نہیں ہوگی متروں بھی تو پوچھ ہوگی نا تو پھر متروں کا ہی ہوتا کا تو دو نظر بھی نصیب ہو جاتے وہ کہتے ہیں تو تمہیں تو پتہ ہے ہم شادی کہتے ہیں کہ یہ واجب واجب کوئی چیز نہیں ہے یا سننا تھا یا پڑھ رہے تو تمہیں تو پتا کہ ایک دم میں یہ کہتا نا کہ یہ سننا تھا گنیات ہے پوچھ نہیں ہوگی یہ زمین کون کر رہا ہے وہ بھی میرے ساتھ پڑھا ہو نفس گیا بیٹھا مسجد کھول کے آیا وزن کرنے کے لیے باتھ روم میں بیٹھا چلا دیکھو تمہارے آج گٹنے درد کر رہے ہیں رات کو تم نے اینٹی ہنسکا گولی لی ہے تمہیں کتنی نیند آ رہی ہے اب یقین جانے میرے پھونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی ہے بڑے اندار دو تم میرے کتنا فکر ہے تمہیں کہ میرے گٹنے کو بھی ساتھ ہو رہا ہے اور اوپر سے میں نے اینٹی ویٹامن بھی لی ہوئی ہے اور ساتھ کو پرومیتین سیرو بھی پیا ہوا گلے کے لیے تو وہ اس نیند تو بہت آتی ہے اتنا بھی آلات میں میرا کچھ ہو جائے گا اور نیند ہو جائے گی یہ ہمدردی ہے اندردی فکر مت نے پڑی یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ ریگولرلی آدمی کو تو تھری فور بعض دفعہ آدمی ہار بھی جاتا ہے سو بھی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے تحج نام ہی اس کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اشتہار کس کو کہتے ہیں اشتہار کا مطلب ہے ٹو ڈو ہز اٹ موسٹ اپنی آخری کوشش کر لینا اس کا نام اشتہار ہے اسی کا نام جہاد تحسم کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا نفلوں کی تعداد کو مت سمجھا عام معمولی پڑ ادھارا سنت کیا ہے کہ پہلی دو چار رفتیں جو نوافل کی ہیں وہ امرود صلی اللہ علیہ وسلم بھلکی پڑھا کرتے تھے پہلی میں پلادو گرفت ملک اور دوسرے میں پلاؤ گرفت اس میں کیا ہوتا ہے نفس تھوڑا سا پدڑا ہو جاتا ہماری پنجابی میں کیا ذرا ریہرسل ہو جاتی ہے اس کی تو ادھر ہو جاتا ہے جب آپ کسی جانور کو رام کرنا چاہتے ہیں پہلے ہاتھ پھیرتے ہاتھ جب ہاتھ کا وزن برداشت کرتا چلانے لگا کے اوپر کیا جائے آپ تھوڑا سا ہاتھ پھیرے بلاثر پہلی دفت میں پال ڈی نہ آتا ہے نا خاص طور سے دوسری رفت میں جب ہاتھ پھیرتے پھیرتے سورج ہی شروع کرتے ہیں پدرا ہو گیا یہ کوئی مہنگانی ہی نہیں ہے یہ بات کہ میں تو صرف دو نفر پڑھتا ہوں میں تو صرف چار مزدوروں کی تعداد کو سوڑے کچھ دیکھا جا وہ جو مشقت ہے اس وقت نیند کی حالت میں اگر کوئی آدمی سویا ہی نہیں سہارا سے لائن چل رہی کرکٹ میچ چل رہا بڑا لیٹ جان ہوتی ڈے اینڈ نائٹ چلو یار آج تحجر کا چھکا بھی مار ہی لے جیسے ہے اس کو میٹرک کہتے میٹرک دسویں کلاس کو نہیں کرتا میٹرک وہ ایونٹ ہے جب بچہ ٹوٹا انڈے کو توڑتا ہے اس خول کے ٹوٹنے کا نام کیا ہے میٹرک جب بندہ دسویں پاس لیتا ہے تو اس نے تعلیم کا وہ جو انڈا تھا جس میں وہ بند تھا اس خول کو توڑ دیا اس کے بعد وہ سات سال کی عمر میں بھی تو کسی بھی فیلڈ کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے لیکن دسویں سے پہلے پہلے اگر وہ رہ گیا تو وہ مر گیا انڈے کے اندر تعلیم کے انڈے سے نہیں نکلا نے ایک ایٹ ہوتا ہے تحجد اس ایونٹ کا نام ہے جب تو اٹھ رہا ہے شیطان تمہیں سلا رہا ہے تیری تلوں کی مالش کر رہا ہے تو آنکھیں مل رہا ہے وہ میں حجت ہے برا ایمٹ ہے جب تو بڑی کوشش کر رہا ہے اپنے نفس سے لڑ رہا،, رہا،, رہا ہے اجتہاد تو اجتہار ہجتاحا پوری کوشش کر رہا ہے تو تر سے رہا ہے باتھ تک جانے کا شیطان تیرے پیچھے لگا ہو اور دنیا بیروں کا ہوگی کچھ نہیں گیا تیری پوری نیند کو نہیں کھلی بڑا نیند تو آپ کھلے گی نیند ابھی بھی آ جائے ابھی بھولا نیند نہیں کھولی ابھی ایک آنکھ میں نیند باقی ہے اس کا میں اسے بڑا کہ آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ نم ہے تحج کا وہ میں نے لے لکھا تحجی رات کو سوئے کے پھر دس منٹ سویا پھر اٹھے میں آپ کو مشقت دے چار نفل دو چھ جو کو اللہ وہ لیکن یہ کہ یہ بڑا انسان کے کریکٹر کو بنانے میں اس کا بڑا عمل ہے آپ کو پتا نہیں چلے گا پہلے تک لیکن مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد آپ کو اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ ہم آپ بڑا شکیل قول نازل کرنے والے ہیں اور دل کو آپ کو بڑی مشقت کرنی پڑے گی اور لوگ بڑی گالیاں دیں گے اور تانا تنزانی کریں گے اور آپ کے ساتھ بہت مسائب آئیں گے تو اس میں کیا تھا تو مل رہی رلہ خلیلہ اس کا علاج پہلے بتایا آپ نے رات بھر کھڑا رہنا یاجح مزمل اے اور کر لیٹنے والے اے کملی والے تو مل رہی لاہ خلیل تھوڑی رات چھوڑ کے تو رات کو کھڑا رہا کیوں ان کا پھر نہارے سب ان کو تجھے دن کو بہت کام کرنا ہے تو دن کو بہت کام کرنا ہے تو بیٹری زیادہ چارج کرنی ہے کہ نہیں کرنی جتنی زیادہ کام کرنا بیٹھتے ہیں اتنی چارج کرنی پڑے گی جتنے دور جانا پٹرول کی ٹینکی اتنی زیادہ بھرنی پڑے گی یہ تحجد دین کے کام کے اندر جو آپ کو مسائل پیش آئیں گے ان کا کریاپ جو ہے وہ یہ تحجد ہے اگر آپ دین کا کام کرتے اور یہ نہیں کرتے تو بڑے بوتے ثابت ہوں گے لوگوں کی باتوں کے سامنے تانہ زلی کے سامنے کیوں اس لیے کہ نفس آپ کو کسی وقت کی اندھیرا انگیز دے دے گا کسی وقت بھی آپ کو اسٹارٹ کر کے لانچ کر دے گا کسی کے اوپر اگر آپ تحجد پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفس آپ کے کنٹرول میں ہے اور دین کا کام اسی کو کرنا پڑے گا جس کا نفس اس کے کنٹرول میں اس میں بڑے امتحانات ہیں جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو اس کے لیے کچھ دیکھیے تین سٹیجز دعوت تحدین غلبہ دین دعوت کا کام جب آپ نے کرنا ہے تو ہاتھ باندھ کے رکھنے ہوں گے گالی بھی سنیں گے تو آپ کو سر نیچے کر کے دعوت کا کام کریں لیکن جب تجیح ہوگی چیلنج ہوگا تو اس میں آپ نے اسی ٹون میں جواب دینا ہے یہ الگ الگ اسٹیج میں آپ کس کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ کو اپنانا پڑے گا تو دعوت کے کام میں نفس کا مارنا بہت ضروری ہے آگے چلیں گے نفس چاہے گا تو بڑا مجاہد ہو گیا یہ چھوٹے موٹے کام تو کیوں کرتا ہے تجھے اوور ٹائم لگانے کی کیا ضرورت ہے تیرے تو درجات اتنے بلند ہیں کہ تجھے ساتے ساتے سے آٹھ دروازوں سے جنت کو بلایا جائے گا تو اس وقت نف کو کنٹرول کرنا اس میں تحجد کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے <تصفيق> آپ حضرات کو بھی الحمدللہ رب